بیان چل رہا ہے اور گزشتہ جی نے یہاں تک بات آئی تھی کہ غزوہ بدر وہ واحد غزوہ ہے جس میں فرشتوں نے پتال کیا ہے فرشتوں نے جنگ کی ورنہ اگر کسی اور موقع پر اللہ جہ شاہ نے فرشتے اتارے بھی ہیں تو, تو وہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے ان کی ہمت بندھانے کے لیے ان کو حوصلہ دینے کے لیے لیکن باقاعدہ لڑائی فرشتوں کی جانب سے کرنا جس کو قتال کہتے ہیں تال کرنا یہ صرف جنگ بدل کے اندر ثابت ہے حضرات صحابہ رضان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے مقتولین وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں قتل ہوئے اور وہ لوگ جو فرشوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہم ان کو جدا جدا شناخت کر سکتے تھے ان کو الگ الگ پہچان سکتے تھے اچھا تو جب یہ ایک کے مقابلے کے بعد جب گمسان کا رن پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے باہر تشریف لائے اپنے سپاہیوں اور اپنے جان کے درمیان آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ قسم کھا کر فرمایا آپ نے کہا قسم نو ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے جو شخص آج حوصلے سے بے جگری سے بہادری سے لڑے گا اور فط نیت کے ساتھ آج جہاد کرے گا اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے گا شہید ہو جائے گا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا یہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا یہ کلمات آپ کے صحابہ کے جب کام میں پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صادق المسلوک آپ جیسے کائنات کے سب سے سچے ترین انسان آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص آج بھرپور طریقے کے ساتھ پتال کرتا ہوا اللہ تعالی کے رستے میں شہید ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا تو وہ کچھ کھجوریں کھا رہے تھے ان کے ہاتھ میں تھی کسی کونے میں تو انہوں نے کہا کہ جو دو تین کھجوریں ہاتھ میں تھی انہوں نے کہا کہ اتنا وقت صبر کرنا جس میں یہ تین کھجوریں ختم ہو جائیں یہ تو بہت زیادہ وقت ہے اتنے وقت کون جنت کو صبر کر سکتا ہے کہ وہ تین کھجوریں ہیں پانچ کھجوریں جو ہاتھ میں ایک مٹھی میں انسان کے کتنی آ جاتی ہیں تین چار سے زیادہ تو نہیں آتی تو اس کو ختم کرنے کا میں انتظار کروں تو انتظار تو بڑا طویل ہے اور اگر اتنا میں صبر کروں تو یہ صبر تو بڑا لمبا ہے اتنا کون یہ کہہ کر وہ کھجوریں پھینک دیں اور گھس گئے دشمنوں کے جتھے کے اندر اور اللہ جل شاہن نے ان کو شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا تو ایک اور صحابی آف سیدنا نہ آف اتنے ہار ذکر آ رہا ہے ان کا یہ ان سات بھائیوں میں سے ایک تھے جو غزہ بدر کے میدان میں تھے سعیدہ افرا کے جو صاحبزادے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک عجیب انداز میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ اللہ جل شاہ کو کون سی چیز اتنا خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی کی وجہ سے ہنس پڑے ایسی خوشی اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے پہنچتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا کام کون سا ایسا کام ہے انسان کرے کہ اللہ جل شاہ جیسی کوئی انسان انتہائی خوشی کے عالم میں ہنس پڑتا ہے تم گلخ خاص اللہ کو ہسا دے انسان کا وہ عمل خوشی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ بندے کا برہنہ سر یعنی اپنے سر پیڑی سے کوئی چیز حفاظت کی نہ لگی ہوئی ہو اس حال کے اندر اس کا اللہ کے دشمنوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ دینا یہ اللہ کے لانوں کو ایسا خوش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہنس پڑے اس خوشی کی وجہ سے یہ سن کر بس انہوں نے اپنی زیرہ اتاری جو پہنی ہوئی تھی اور وہ گھس اس لشکر کے اندر اور وہ بھی جا کر وہاں شہید ہو گئے اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر یہ لوگ موجود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یقین کی ایک غیر معمولی کیفیت عطا فرمائی کی جو رسید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اس پر ان کو یقین آتا دوسری اب طرف ابو جہل کا یہ حال ہوا کہ جب اتبا شہبہ ولید وغیرہ مارے گئے تو ظاہر سے مراحل کا ڈاؤن ہوتا تو ابو جہل نے اپنے لشکر کو خوب جوش پلایا اس کہا کہ ان تینوں نے جلد بازی کی یہ مارے گئے اتباع شہبہ ولید کل نے جلد بازی کی اپنی جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے مسلمانوں کی بہادری کی وجہ سے نہیں مارے گئے تو اس سے تم لوگ بدل نہ ہو اس سے تم لوگ جو ہے اپنی حوصلے میں تمہارے ہوں اور پھر لات اور علزہ کی قسم کھائی کہا کہ قسم نے لات کی اور حضاء کی تو کے دو مشہور گت تھے کہ ہم واپس نہیں ہوں گے اس میدان سے جب تک کہ ہم ان لوگوں کو رسیوں سے باندھ نہ لیں حوصلہ دلا تھا اس کے بعد اس نے ابو جہل نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مشرق تھے ان کا اصول یہ تھا کہ یہ سخت حالات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے عام حالات کے اندر بتوں سے دعا کرتے تھے تو جب کوئی گھنسان کرن ہو سخت قسم کی مصیبت پڑ جائے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے نا بتوں کو ساخت کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے اس نے جو دعا کی تو قرآن شریف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے ابو جہل جو کہ اس نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص ہم, دو ہم دونوں لشکروں میں سے جو شخص ترابت داریوں کو قطع کرنے والا یعنی جس نے رشتے داری توڑی ہو جس نے رشتے داری خراب کی ہو اور یا اللہ جو شخص جو ہے وہ گناہوں کا مرتکب ہو غیر معروف کا جس نے غلط کام کیے ہوں آج اس کو حالات فرما ابو جہل کہہ رہا ہے ہم دونوں میں سے اس کو ہلاک فرما اور جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور جو تجھ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو یا اللہ آج اس کو تو فتح تھا تو یہ ابو جہل کا سوال تھا اللہ تعالیٰ سے شریف اس کو کہتا ہے کہ ان تصف فقط فقت الفتح اور وہ انتن تہو خیر الخو وہ انترود تصطب کیوں کا مطلب ہوتا ہے فتح طلب کرنا یا فیصلہ طلب کرنا اس نے تو اللہ سے فیصلہ طلب کیا کہ اللہ بس فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فیصلہ فرمایا اور اس نے کہا اللہ جو گروہ جو ہے وہ, وہ غلطی پر ہے اس کو تو حالات فرما اللہ نے وہی کیا اور کہ اللہ جو گروہ تیرے محبوب ہے تیرے نزدیک ہے اس کو فتح یاد فرما اللہ نے وہی کیا تو یہ اس کی دعا تھی اپنے لشکر اپنے لوگوں کو مزید ابھارنے کے لیے بھی اور ان چیزوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ تشریف لائے اور آپ نے جب وہ جیسا میں شاید پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ جبرائیل کے کہنے پر آپ نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور آپ نے اس کے بعد اس کو شاہت الوجو आपने کہہ فرما کر آپ نے جو ہے وہ پھینکی اور یہ اس کا جسے کہنا چاہیے کہ اس جنگ کا کلائمیکس آپ صلی وسلم کا ریت اٹھا کر مٹھی بھر کے مٹی کا پھینک دینا یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا اسی کو قرآن شریف نے کہا ہے کہ وہاں رمیتا عید رمیتا ولا کن کہ وہ جو آپ نے پھینکی تھی ریت مٹی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ اللہ نے پھینکی تھی ان کے اوپ آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے اللہ وہ مشت خاک اللہ تعالی کی طرف سے گئی تھی اور اللہ تعالیٰ ایک خاک کی مٹھی سے وہ کام لے لے جو بڑے بڑے جنگ کے ساز و سامان نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کے کی لیے کیا مشکل ہے تو یہ آپ نے پھینکی اور جب آپ نے یہ مٹھی پھینک دی تو بس انسانوں کے آنکھوں کے اندر پورے لشکر کی کفار کی ان کی آنکھوں کے اندر وہ ریت پہنچی ہر ہر شخص کی آنکھ اور ایسی پہنچی کہ وہ اس کے لیے آنکھیں کھولنا ممکن نہیں تھی اور بند آنکھوں کے ساتھ تو جنگ لڑی نہیں جا سکتی اور اس کے ساتھ صحابہ کی بہادریاں صحابہ کی جان اور صحابہ نے جس طریقے کے ساتھ ان کو ایک ٹف آ... ٹائم دیا جنگ کے میدان میں وہ اپنی جگہ ہے اور فرشتے اترے انہوں نے بھی حصہ لیا وہ اپنی جگہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یعنی یہ آپ کی عزت افزائی فرمائی اور یہ اللہ جل شاہوں نے صحابہ پر مزید آپ کا مقام اور مرتبہ کو کھولا کہ آپ کی پھر پھینک پھینکی گئی مٹھی جو ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی مٹھی قرار دیا اور آپ کی ریت کو اللہ نے اپنی آپ کے ہاتھ آپ کے اس پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا اس کو اللہ جل شاہ نے فیصلہ کن فرما دیا اچھا جی اس کے بعد یہ ہوا کہ اس دوران یہ تو ان کا لشکر ہو گیا سارا تتر دتر اور وہ انتہائی حواس باختہ ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کو جب وہ جب تک لڑ رہے تھے تب تو قتل ہو رہے تھے اب جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا صحابہ نے اور ستر کے لگ بھگ لوگ جو ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ستر جو ہے وہ مارے گئے باقی بھاگ گئے باقی فرار ہو گئے میدان جنگ سے جو لوگ مارے گئے بڑے بڑے لوگ ان میں ایک امیہ ابن خلف کا نام آپ نے سنا ہوا یہ حضرت بلال کا آقا تھا حضرت بلال اس کے غلام تھے سعین ابر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کو آزاد کرایا تھا اور اس کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو سعد ابن معذ نے کہا تھا کہ تمہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مارے جاؤ گے تو یہ اس کو ابو جہل ٹھینچ کھانچ کے گھسیٹ کر لایا تھا اپنے ساتھ اور اس تسلی کے ساتھ لایا تھا کہ میں نے ایک تیز رفتار گھوڑا تیار کیا ہوا تمہارے لیے تو جب جنگ کا احوال بدلنے لگے شکست کے آسار نظر آنے لگے تو تم بھاگ جانا اپنی جان بچانا لیکن جس کو اس کی موت لائی ہو تو بھاگ کہاں سکتا ہے وہ نہیں بھاگ سکتا تو لیکن باہر پہنچ گیا تھا تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھا تو جا رہا تھا تو اور یہ فرار ہونے والوں میں تو اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا اچھا بلال کے دیکھنے سے زہرت بلال کے اوپر سے مظالم کیے اور بہت زیادہ تو حضرت بلال نے انصار کو آواز دی کہ اس کو پکڑو اللہ کا دشمن ادب اللہ امیہ بن خلف نکل نہ جائے حضرت عبد الرحمان اتنے آف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عن کہ امیہ سے میری دوستی تھی پرانی مکہ کے زمانے میں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ گرفتار ہو جائے قتل نہ کیا جائے اس کو اور اگر میں اس کو گرفتار کر لوں گا تو فدیہ دے گا تو فدیہ بھی مان غنیمت کی سب سے بہترین قسم ہوتی ہے اور دوسرا شاید ان کو یہ بھی دوست رہ چکے تھے ہو سکتا ہے کہ حضر عبد ابن عوف کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ گرفتار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے اسلام قبول کر لے تو باقی لوگوں کی طرح جنت میں چلا جائے گا اور اگر مارا گیا تو ابھی تو حالت کفر پہ مارا جائے گا جہنم میں جائے گا تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے اپنے کچھ مال غنیمت میں کچھ زرہے سمیٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کے ہاں ابھی تک یہ بات یاد رکھیں کہ اس غنیمت کی تقسیم کے جو اصول ہیں یہ جنگ بدل کے بعد نازل ہوئے تھے سورہ انفال کی جو آیات ہیں وہ سلون کافال کے آپ سے غنیمت کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جنگ بدر کے بعد آئے تھے نازم نہیں تو حضرت آف کے پاس زرحے تھی زرہ اس لوہے کے لباس کو کہتے ہیں جو بڑا قیمتی ہوتا ہے اور جو جنگ کے اندر پہچانا پہ پہنا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زرہے زمین پر رکھی ہے اور مجھے پتہ تھا جو اٹھا لے گا اسی ہوں گی تو میں نے کہا چلو میں صفان اور حضرت امیہ کے بیٹے کو اور حضرت النی امیا اپنے خلف کے بیٹے کو اور سفوان حجبات مسلمان ہے تو میں نے ان کو پکڑ لیا تو اچھا نہیں یہ حضرت یاد ہے مجھے کہ یہ سفان نہیں تھے ایک اور بیٹا تھا مجھے تو سفان تو بات مسلمان ہو یہ بیٹا تو مارا گیا تھا یہ ایک اور بیٹا تھا امیہ کا بیٹا تھا تو کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا تو اس خیال سے کہ میں ان کو پناہ دے رہا ہوں اور میں ان کو یہ میرے قیدی ہو جائیں گے فدیا بھی آئے گا تو مجھے آئے گا ہے تو کہنے لگے لیکن جب میں نے پکڑ لیا تو حضرت بلال نے شور مچا دیا اور سب کو کہا کہ اس کو مت چھوڑو امیہ کو تو کہتے ہیں کہ انصار جو ہے وہ سارے آ گئے اور پہلے بیٹا آگے ہوا باپ سے تو وہ مارا گیا اس کے بعد حضرت رحمان کہتے ہیں کہ میں نے امیہ کو نیچے لٹایا اور میں اس کے اوپر لیٹ گیا کہ تاکہ یہ لوگ ان سے میں بچا لوں اس کو کسی طریقے سے تو کہا کہ وہ میرے نیچے تھا میں اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور لیکن انہوں نے انصار نے اور حضرت بلال نے کہتے ہیں کہ میرے پیٹ کے نیچے سے تلوار کے کچوکے مار مار کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا تو حضرت الرحمان بعد میں کہا کرتے تھے ابن عوف کے اللہ تعالی بلال پہ رحم فرمائے میری زرعیں اور میری تلواریں بھی گئیں اور امیہ بھی میرے ہاتھ نہ آیا وہ بھی انہوں نے مار دیا ورنہ قیدی میرے ہاتھ آتا تب بھی کوئی وہ تھا تو میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے اور ذہر بھی ہاتھ سے گئے اس کو تو اس طرح اس کی بھی قتل کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بدر میں مارا جائے گا جگہ بھی بتائی دوسرا جو سب سے بڑا دشمن آدو بول اللہ کا دشمن جس کو رسول اللہ نے کہا کہ میری امت کا فرآون تھا فراؤنو امتی یعنی ابو جہل جس کا اصل نام عامر تھا عامر ابن ہی اس کا جو قتل ہے وہ بڑا عبرتناک ہے عبرتناک اس طرح کہ عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تعالیٰ عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں جب سخ کے اندر کھڑا ہوا تھا تو میرے میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے تو میرے دائیں اور بائیں دو چھوٹی عمر کے لڑکے تھے تو ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا دل میں آیا کہ دونوں سائیڈوں سے میں کمزور ہوں اس طرف بھی ایک چھوٹا لڑکا ہے اور اس طرف بھی ایک چھوٹا لڑکا ہے اور اگر اس طرف بڑی عمر کے اور تجربہ کار قسم کے, کے سپاہی ہوتے تو میری بھی حفاظت ہوتی تو میں اب یہی سوچ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ چچا یہ ابو جہل کون سا ہے سامنے والوں میں سے تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھتیجے تم ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے میں ایسے جیسے بچے اس دیکھنا چاہتے ہیں میں نے اس سے کہا, کہا کہ بھتیجے تم ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا اور عہد یہ کیا کہ اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں پہچان لوں تو یا تو وہ میرے ہاتھوں میں مارا جائے گا یا میں مارا جاؤں اس حد تک میں اس پہ لڑوں گا اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے یہ تو انساری تھے نا دونوں انہوں نے مکہ کا زمانہ تو نہیں دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مکہ میں ابو جہل کو دیکھا تھا نہ انہوں نے ابو جہل کے مظالم دیکھے تھے کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے سب و شدم کرتا ہے اس لیے میں نے یہ عہد کیا کہ میں اس کو ماروں گا تو کہتے ہیں مجھے ان کا عزم دیکھ کر دونوں لڑکوں کا اور ان کا جوش دیکھ کر میرے دل سے وہ افسوس ہی ختم ہو گیا جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں کوئی طاقتور لوگ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا تو کہتے ہیں میں نے اچانک مجھے سامنے ابو جہل نظر آیا لشکر کے اندر تو میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ ابو وہ جہل اور کہتے ہیں میں نے جب اشارہ کیا تو یہ دونوں میری طرف سے ایسے نکلے جیسے کوئی شکرا یا باز نکلتا ہے کسی چھوٹے پرندے کے پیچھے اور کہتے ہیں ادھر سے دونوں میرے دائیں بائیں سے تیزی کے ساتھ نکلے اور سیدھا جا کے ابو جہل کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور یہ انہی جو حضرت عوف جن کا بھی ذکر ہوا جو پہلے شہید ہوئے دونوں انہی کے بھائی تھے ایک کا نام مواز تھا اور ایک کا نام کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے جاتے ہی ابو جہل کے پاؤں پر حملہ چھوٹے تھے اوپر تک پہنچ نہیں سکتے تھے نیچے کھڑے ہوئے تھے تو پاؤں تک ان کی رسائی تھی تو انہوں نے جا کر اس کے پاؤں کے اوپر وار کیا تو اس کے پاؤں کٹا اور نیچے گرا لیکن ابو جہل نے جیسے ہی چیخ ماری تو اکرما بن ابھی جہل جو بیٹے تھے ابو جہل کے بعد مسلمان ہوئے تو حضرت اکرما وہ باپ کی مدد کے لیے آ گئے اور انہوں نے ان میں سے معاذ کے کندھے کے اوپر تلوار ماری اور اس سے ان کا پورا بازو کٹ گیا اور صرف نیچے کا جو چمڑا ہوتا ہے کھال جو ہوتی ہے اتنی جگہ رہ گئی باقی باقی سارا بازو کٹ کے لٹک گیا تو انہوں نے جب یہ کیا تو اس دوران دوسرے ساتھی نے آگے بڑھ کر ایک بخاری شریف کی جو جی روایت کتاب الجہاد میں وہاں ایک تیسرے صحابی کا بھی ذکر ہے اور وہ حضرت معاذ بن امر ان کا نام بھی معاذ یہ بھی معاذ ہے لیکن یہ معاذ بن حارث ہے وہ معاذ بن عمر ہے تو بخاری شریف میں دو جگہ یہ حدیث ہے ابو جہل کے قتل کی تو ایک جگہ جو ہے وہ ان دو بھائیوں کا ذکر ہے ایک جگہ تیسرے صحابی کا ذکر ہے حضرت معاذ بن عمر کا بھی تو علماء نے دونوں حادیث کے درمیان تطبیق یہ کی ہے کہ جب یہ ان کا ہاتھ کٹا تو اس وقت حضرت مواز فوراً آئے اور انہوں نے آ ابو جہل کا جو سر تن سے جدا کرنا یا یوں کہے کہ اس میں سر تن سے ابھی نہیں جدا ہوا وہ بعد میں حضرت عبداللہ نے مسعود نے کیا لیکن مار دیا یا کم از کم بالکل ایسا کر دیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا گر گیا اور تقریباً ختم ہو گیا مرا نہیں تو یہ جو حضرت مواض تھے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا لیکن ایک چمڑا رہ گیا تھا انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے جھٹکا دیا تو وہ جو چھوٹا سا چمڑا لٹتا ہوا تھا وہ الگ ہو گیا اپنے ہاتھ سے فارغ ہوئے اور ایک ہاتھ کے اندر تلوار لے کر باقی پوری جنگ کے اندر لڑتے ہیں اور زندہ بھی رہے اور بہت بعد میں جا کر کئی سال کے بعد جا کر وہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک یہ زندہ رہے حضرت معاذ اور یہ جو دوسرے بھائی تھے ان کے معبز یہ اسی جنگ کے اندر یہ بھی شہید ہو گئے جنگ بدر میں لیکن ابو ابو جہل کو مارنے کے بعد اچھا ابو جہل کو تو پڑا ہوا تھا مردہ لوگوں میں اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مراوا بے حسرکت پڑا ہوا تو صحیح نان صرف مالک فرماتے ہیں کہ جب جنگ سے فرارت ہو گئی کافی حد تک پکڑنے والے تقریباً پکڑے گئے بھاگنے والے کچھ بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سر نے فرمایا کہ کوئی جائے اور جا کر ابو جہل کی خبر لے کر ابو جہل کا پتا کرو کدھر پڑا کدھر ہے کیا ہے تو عبداللہ نے مسعود فرماتے کہ میں کیا عبداللہ مسعد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مقدمہ میں جب تھے تو یہ قریشی نہیں تھے اور قریشی نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں ان پر ابو جہل ان کے خاندان کی یوں کہہ لے کہ کسی بڑی حیثیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمانہ ایسا تھا ان کی بہت زیادہ توہین اور ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتا آتے جاتے مارنا پیٹنا اور یہ سمجھتا تھا کہ ان کا خاندان میں کوئی ایسی حیثیت کسی کی نہیں ہے کہ وہ آ کر مجھ سے پوچھ سکے کہ تم نے بلا وجہ کیوں مارا اور ان کو مختلف ناموں سے پکارتا تھا یہ دبلے پتلے تھے عمر بھی کم تھی پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں تو کبھی ان کو ہرن کا بچہ کہتا تھا کبھی بھیڑ کا بچہ کہتا تھا کبھی بکری کا بچہ کہتا تھا مختلف ناموں سے پکارتا تھا تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے زخمیوں کو ٹٹولنا شروع کیا ہر ایک کو سیدھا کرتا تھا اس کا منہ دیکھتا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل اللہ پڑا اور اس کی سانس چل رہی ابھی وہ مرا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے ابو جہل نے جب میں نے اس کو سیدھا کیا تو اس نے آنکھیں کھول لیے میری طرف دیکھا تو مجھے کہتا ہے کہ کیا ہوا جنگ کا جنگ کا نتیجہ کیا ہوا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے دشمن اخذا اللہ اللہ نے تجھے رسوا کیا اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی اور اللہ چند شاہرو نے تمہیں رسوا کیا تو اس کے بعد اس نے کہتے ہیں کہ میں اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا ابو جہل کے تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے نیچے لیٹا ہوا تھا میں مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ او چرواہے کے بچے ابھی بھی اس کا کبر اور اس کا تکبر دیکھیں کہتا ہے کہ او چرواہے کے بچے تم بڑی اونچی جگہ پر چڑھ کے بیٹھ گئے یہ تو میرا سینہ ہے کویا تم نے اتنی تم جہاں پر چڑھ کے بیٹھے اتنی بڑی جگہ تمہاری حیثیت سے بہت اونچی جگہ ہے جا تم بیٹھے ہو تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابھی تو میں تمہاری گردن کاٹ ہوں اور میں رسول اللہ کے قدموں میں جا کے تمہارا سر ڈالوں گا تو کہتا اچھا ٹھیک ہے بس پر یوں کرو کہ نیچے سے کاٹو ادھر سے جتنی لمبی گردن ہوگی دیکھنے والے کو پرحیبت محسوس ہو دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ بڑا سردار تھا تو بڑا آدمی تو عبداللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا اور کہا کہ یار ابھی جہل یا رسول اللہ یہ اللہ, اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ اللہ حضور ایسے موقع پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے تھے اور فرمایا کے نام و اللہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ اعزل اسلام و اہلہ تمام تاریخیں اللہ کی جس نے آج اسلام کو عزت دی اسلام کو اللہ پاک نے اس کی لاج رکھی اور اس کے اسلام والوں کی بھی یعنی صحابہ کی پوری جماعت کی اللہ جل شاہوں نے لاج رکھی اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنے مسعود نے اپنا اور اس کا مکالمہ بیان کیا کہ ارسول یہ آخر مجھ سے یہ گفتگو کرتا ہوں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا لیکن میرا فرعون موسا کے فرعون سے بھی زیادہ فرعونیت میں زیادہ تھا کہ موسا کے فرعون نے مرتے ہوئے کہا آ برب ربی و ہارون کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور میرا فرعون میری امت کا فرعون مرتے ہوئے بھی کلمہ کفر کے اوپر قائم رہا ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے کہا عبداللہ مسعد سے کہ جا کر محمد سے کہنا کہ مجھے آج سے پہلے آپ سے جتنی شدید نفرت تھی مرتے ہوئے میری نفر اس سے ہزار گنا زیادہ ہے اس وقت یہ پیغام جا کر ان کو میرا دینا اظہار تھا کہ نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا اور میں اسلام کا اور آپ کا مقابلہ کرتے ہوئے پوری بہادری کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں یہ پیغام اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس پہ حضور نے فرمایا کہ تو وہ فیوان بہتر تھا جو موسا کا فرعون تھا کہ وہ تو مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آمن تو پھر اب بھی ربی موسا یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا کیونکہ نزا کے عالم کا ایمان تو قبول نہیں ہوتا نزا کا عالم جب شروع ہو جاتا ہے یہ بات ایک بیچ میں آ لیکن یاد رکھیے گا نزا کے عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو آخرت کے کچھ احوال دکھا دیے گئے نزا کے عالم میں بعض اوقات انسان اس فرشتے کو دیکھ لیتا ہے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے اس فرشتے کو دیکھ کر انسان کو دنیا اور آخرت کسانی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اس وقت تو ہر بندے کو اگر موقع دیا جائے تو وہ مسلمان ہو جائے کیونکہ اس پہ حقیقت کھل جاتی ہے لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے, جائے جیسے ہی بندے پر یہ جو یہ دنیا ہے نا اس تو دنیا کہتے ہیں اور ایک عالم آخرت ہے جو قیامت کے بعد قائم ہوگا مرنے سے لے کر جو بھی انسان مر جائے دنیا میں اور, اور جب تک اسرافیل قیامت کا سور نہ پونکیں اس کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کیا تھی؟ برزخ جیسے بفر زون جس کو درمیان میں کوئی چیز دو چیزوں کے درمیان ہوگی تو عالم آخرت قائم ہوگا قیامت سے جب سورافی پھونکا جائے گا اور عالم دنیا یہ ہے جس میں اس وقت میں اور آپ سارے بیٹھے ہیں اور عالم برزخ وہ ہے جو ایک انسان مر گیا اس کا عالم برزخ شروع ہو گیا اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تو یہ جو عالم برزخ ہے اس کے اپنے کچھ احوال ہیں یہ نظہ کے عالم سے شروع ہو جاتے ہیں اور نظہ کے عالم میں انسانوں کو چیزیں پتہ چلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے محبوبوں اور اللہ کے پیاروں کے چہرے پر مرتے ہوئے بعض اوقات ایک مسکراہٹ آتی ہے اور وہ مسکراہٹ رہ جاتی ہے ان کے چہرے کے اوپر آپ نے پتہ نہیں بزرگوں کے جنازے ہمارے حضرت ہمارے شیخ مربی ہمارے محسن حضرت مولانا عزیز الرحمان اعظی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہفتہ دن پہلے اور کسی نے آپ کے سے اگر کسی نے ان کا چہرہ دیکھا ہوا حالانکہ دس پندرہ دن کی شدید بیماری گزاری اور نمونیا تھا عدت کو اور اس میں بہت سخت آخر میں دس دن اکسیجن لگی رہی لیکن یہ ہے کہ چہرے پر ایسے لگتا تھا جیسے ابھی کھلکھلا کے ہنس پڑے یہ کیوں ہوتا ہے یہ جو روح قبض کرنے کے لیے جو عالم تاری ہوتا ہے تو مومن کا اکرام شروع ہو جاتا ہے نزا کے عالم میں اس کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے ملک الموت کے ساتھ اور ملک الموت جس کیفیت کے اندر آتے ہیں اور جو چیزیں اپنے ساتھ لاتے ہیں اور جس اور ان کی جیسے کسی مہمان کو لے کر جایا جا رہا ہو اس کیفیت کو دیکھ کر اس بندے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے انشاءاللہ میرے ساتھ معاملہ اچھا کیا اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اپنے اچھے انجام کا کا منظر دیکھ کر اور اسی طرح بعض لوگوں کے چہروں پر مرنے کے بعد ایک سخت قسم کی وحشت اور نحوست آ جاتی ہے اور جتنی دیر ان کی لاش پڑی رہے وہ وحشت اور وہ نہوست بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ ایسی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ اس پر انسان ایک دفعہ نظر ڈالے تو دوسری دفعہ دیکھ نہیں سکتا اور بعض اوقات لواحقین تابوتوں کے اندر بند کر دیتے ہیں اور نہیں چاہتے کوئی ان کا چہرہ دیکھے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ بس کہتے ہیں کہ جی اس کو اس کو بند رکھیں اس کے اس کے اوپرتا بدھ کے دروازے وہ اس انسان پر یہ دہشت یا دہشت اور یہ خوف یہ کیوں تاری ہوتا ہے وہ ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں اس کو لینے کے لیے ان کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ تباہ دباؤ میں ناکام ہو گیا بندی جی. اور آگے کا حوال اس کو جو کچھ آگے ہونا ہے قبر سے جو شروع ہوگا اور آخرت کے سخت ترین مراحل سے ہوتا ہوا جہنم تک کا جو سفر ہے وہ اس کو ایک سیکنڈ میں اس کے سامنے سے گزار دیا جائے ایک سیکنڈ کے اندر اس کو پوری ریل چل جاتی ہے اس کے سامنے سے۔ اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اب میرا روٹ یہ ہوگا یہ روٹ ہے دو دنیا میں مرنے والا اند حد... قرآن میں شکایت ان نہ ہدع تو وہ ہدع نہ ان دو رستے جو دنیا میں تو دنیا میں جو دو رستے ہیں اس کے آخرت کے دو روٹ الگ الگ ہے ایک روٹ ہے جو بندہ موت کے وقت سے اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے اور اس کو آنے والے فرشتے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں ان کی شکلیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور اس کو آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے قبر میں جاتا ہے قبر اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتی ہے پھر اس میں جلد کی کھڑکی کھل جاتی ہے پھر اس کے اندر اس کے ساتھ جو حدیثوں میں تفصیلات آئی ہیں اور اس کے بعد پھر آخرت کے اندر بھی اس کو یہ ہوتا ہے میزان کے اوپر بھی ایک پورے خراب سے بھی گزر جاتا ہے میزان پر بھی ناما اعمال اس کا بھاری نکلتا ہے دائیں ہاتھ کے اندر ملتا ہے اور یہ جلد کے اندر چلا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوضے کوثر کا پانی ملتا ہے اور آپ کی شفات نصیب ہو جاتی ہے یہ تو ایک روٹ ہے مرنے کے بعد کا ایک ایک شہرا یہ ہے اور ایک دوسری یہ ہے کہ وہ موت کے وقت سے اس کی سختی کا اندازہ شروع ہو جاتا ہے اور شدید ترین اذیت سے بوقت موت گزرتا ہے اور خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے فرشتے اس کے سامنے جو آئے ہوتے ہیں وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں اتنے محیب ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور اس دہشت کے عالم میں اس کی روح نکلتی ہے تو وہ دہشت کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر سبت ہو جاتے ہیں رہ جاتے ہیں چہرے کے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں جتنی اس کی لاش کو جتنا دیر کوئی رکھے گا اتنی زیادہ اس کی شکل خوفناک ہوتی چلی جائے گی اور پھر قبر اور پھر حشر اس کے بعد پولیس رات اس کے بعد قیامت میزان نیزان نامامال اور ان سب سے کے اندر ناکامیوں ناکامیوں ناکامیوں اور عذاب اور پریشانیوں سے گزرتا وہ جہنم کے اندر جاتا ہے یہ دو روٹ ہیں ہر انسان اس میں سے کسی ایک پر جانا ہے ایک فرق رہ جاتا ہے کہ اگر مومن بھی اس دوسرے روٹ سے چلا گیا خدا خاصہ جہنم کی طرف تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کسی نہ کسی وقت میں جنت کے اندر آ جائے گا اور کافر جو ہے اس کے لیے جنت کا کوئی راستہ نہیں ہے کافر کے لیے جنت کی کوئی سبیل نہیں ہے تو یہاں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ ابو جہل جو ہے وہ میری امت کا فرق کہ آخری وقت کے اندر بھی اس کے اپنے کفر کے اوپر اور اپنی ضد کے اوپر اور اپنے انعد کے اوپر وہ اس طرح کھڑا ہوا اچھا اس کے بعد کیا ہوا آخری بات کر کے وہ ختم ہو گیا بات کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اب یہ جو سردار تھے قریش ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بدر کے اندر ایک کنواں تھا بڑا غلیب قسم کا کنواں تھا اس کے اندر جیسے کوئی گٹر ہوتا ہے وہاں گٹر تو نہیں تھے لیکن اس کے اندر گندا پانی جیسے کسی جگہ کے اوپر ہو تو آپ نے کہا کہ ان سرداران قریش کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا اور جو باقی مخصولی نے قریش ہیں سرداروں کے علاوہ ان کو دوسری جگہ کے اوپر کسی اور جگہ وہ ڈلوائے گئے اچھا پھر آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کو لفتہ کا فرماتا تھا تو آپ تین دن اس علاقے کے اندر اس جگہ پر قیام فرماتے تھے تو آپ نے تین دن بدر کے میدان کے اندر قیام فرمایا اور جب تیسرا دن ہوا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ, کہ سواریاں کسور زین کسور اور چلیں مدینہ شریف کی طرف لیکن جانے سے پہلے آپ تشریف لائے اس کنویں کے اوپر تین دن کے بعد جب آپ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ اس کنویں کی طرف آئے اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے نام پکارے آپ نے کہا کہ یا اتبا یا شہبا یا ولید اب نے یا یا عامر ابنشام یا امیہ ابن خلق اے فلانے اے جن جن کو کنویں میں ڈلوایا ان میں سے ایک ایک کا نام آپ نے پکارا اور آپ نے کہا کہ تمہیں یہ راس نہ آیا اور تمہیں یہ اچھا نہ لگا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور جس چیز کا اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں اللہ پاک نے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں وہ چیز مل گئی اور جس چیز کا اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں بھی اپنا وعدہ اللہ پاک کا تمہارے ساتھ کہ تم ہم سے اللہ پاک کا فتح اور نصرت کا وعدہ تھا اور عزت کا وعدہ تھا اور کامیابی کا وعدہ تھا اور تم... تم سے اللہ پاک کا ذلت کا اور رسوائی کا اور موت کا وعدہ تھا تمہارے ساتھ اللہ جل جلش نور نے جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کیا سیدہ عمر فاروق فضی اللہ تعالی عن جری تھے بہادر تھے اور وہ بات پوچھ لیا کرتے تھے جو بہت سے صابہ نہیں پوچھ سکتے تھے تو عمر نے کہا کہ یار رسول اللہ یہ لوگ سن رہے ہیں آپ کی بات آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں آپ کی بات سن رہے حضور نے ازون کہ عمر تجھے زیادہ اچھا سن رہے تو میری آواز سن رہے تم سے زیادہ اچھا یہ سن رہے میری آواز اور یہ جان لحیث کی بنیاد پر بات علماء کا علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں لیکن ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ مردے جو سنتے ہیں اگر ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مرنے کے بعد تین دن کے بعد گفتگو فرمائی ہے جو حضرات اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بو جزا تھا یہ صرف حضور کے ساتھ خاص تھا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی آواز جو ہے وہ ان لوگوں کو سنوا دی بھارت اس میں دونوں طرف علماء کی رائے ہے حضرات صحابہ کا بھی اختلاف تھا اس مسئلے کے اندر اور بعض صحابہ کی رائےتی کے مردے سنتے ہیں بعض صحابہ کی رائےتی کے مردے نہیں سنتے تو یہ عام مردوں کے بارے میں نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شریف کے اوپر حاضر ہونے والوں کا سلاد وسلام سنتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جواب کی عنایت فرماتے ہیں واخود الحمد اللہ رب اللہ.